سوم رمضان اسی سال شابان کے اخیر عشرہ میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصمح ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سوم عاشورہ یعنی دسویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب سوم عاشورہ کے متعلق اختیار ہے چاہے روزہ رکھو چاہے افطار کرو زکوٰۃ الفطر اور نماز عید ماہ رمضان کے ختم ہونے میں دو دن باقی تھے کہ صدقت الفطر اور سرات العید کا حکم نازل ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی تحقیق فلاح پائی اس شخص نے کہ جو باطنی نجاستوں اور قدورتوں سے پاک ہو اور اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی عمر بن عبد العزیز اور ابوالعالیہ اس آیت کی اس طرح تفسیر فرماتے تھے فلاح پائی اس شخص نے جس نے زکات ادا کی اور عید کی نماز ادا کی سلاد الاضحا اور قربانی اور اسی سال بقر عید کی نماز اور قربانی کا حکم ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سلاۃ البحا بقرعید کی نماز اور قربانی مراد ہے دودور شریف ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر و سلام پڑھنے کا حکم بھی دو ہجری میں نازل ہوا زکات المال علما کا اس میں اختلاف ہے کہ مال کی سالانہ زکوۃ کب فرض ہوئی جمہور کا قول یہ ہے کہ بعد ہجرت کے فرض ہوئی بعض کہتے ہیں ایک ہجری میں اور بعض کہتے ہیں دو ہجری میں سوم رمضان کی فرضیت کے بعد فرض ہوئی قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کا حکم نازل ہونے سے پیشتر ہم کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم فرمایا حافظ عراقی رحیم اللہ فرماتے ہیں اور اسی دوسرے سال میں رمضان کے روزے اور زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر اور عید الفطر اور عید الاضحی کی نماز شروع ہوئی اور عید کی نماز کے بعد دو خطبے اور قربانی اور زکوٰۃ مال بھی اسی سال شروع ہوئی اور اسی سال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا واللہ اللہ سبحان اعلم عالم